السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہو قولی کل کے لسن کا تھوڑا سریک ہے کل کے لسن کے اہم نکات کیا تھے نمبر 1۔ ہماری زندگی ہمارا وقت دنیا کی ہر دوسری چیز سے زیادہ قیمتی لہذا اس کی قدر کرنا ہے اس کو کس کے نام کرنا ہے جس نے یہ زندگی دی ہے اس کو اسی کی راہ میں لگانا ہے نمبر دو اس زندگی سے دوسری زندگی کمانا ہے جس زندگی میں ہمیشہ رہنا ہے اسے بنانا ہے اس کی تعمیر کرنا ہے اس کے لیے محنت کرنا ہے پھر اس زندگی کے اچھے اختتام یعنی حسن خاتمہ کی تمنا کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے دعا بھی کرنا ہے اس کام کے لیے زندگی سے غیر اہم باتوں کو نکالنا ہے زندگی کو ضائع کرنے والے ہر امر سے بچنا ہے چاہے وہ اپنی ذات کے اندر ہے چاہے وہ ماحول کے اندر ہے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی ترقی اور اپنی گرومنگ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی سب سے پہلے اپنے قریبی ماحول کی اور پھر آس پاس کے سارے ماحول کی بھی اصلاح کرنی ہے کیونکہ ہمارے بہت سے امال کا دارومدار ہمارے آس پاس کے ماحول پر ہوتا ہے ہم اپنے ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں ماحول ہم پر اثر انداز ہوتا ہے اگر ہمارا ماحول اچھا نہیں ہوگا تو ہم اچھے نہیں رہ سکتے ایک ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک کڑھائی میں رنگ ڈال کے ابال جیسے آپ نے اگر رنگ ریز کو دیکھا ہو اور اس میں وہ کپڑا ڈال دے تو پھر کہیں کہ نہیں اس پہ تو رنگ نہیں چڑھے گا جن کپڑوں پہ رنگ نہیں چڑھتا ان پہ بھی کیا چڑھ جاتا ہے کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ رنگ ان پہ بھی آ ہی جاتا ہے پوری طرح محفوظ کچھ نہیں رہتا جو کسی رنگ میں ڈلتا ہے وہ رنگ لے ہی لیتا ہے اور خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے اس لیے ماحول کی بہتری کی کوشش اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر بھی اور اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ہم دوسروں کی خیر چاہیں گے تو ہماری بھلائی ہوگی مزید کرنے کے کاموں میں سے یہ تھا کہ زندگی کو ضروریات کے اندر رکھنا ہے تعیشات سے خود کو بچانا ہے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے اور اچھی عادات اختیار کرنی ہے اور اختتام اس پر ہوا تھا کہ عادت کے بارے میں آپ کو مزید کچھ پڑھنا ہے کیا آپ نے پڑھا کیا پڑھا بتائیے گڈ انہوں نے habit formation کے بارے میں پڑھا کہ کنسٹنسی جو ہے وہ کی پوائنٹ ہے یعنی کہ وہ بہت اہم چیز ہے جس سے habit بنتی ہے کل کے لیسن سے متعلق اور کوئی بات آپ نے سوچی غور و فکر کیا کسی نتیجے میں پہنچے کچھ سیکھا کچھ سوچا کچھ ارادہ کیا اینی تھنگ ہوں آپ بتائیے یس لرننگ ہوتی ہی وہ ہے جو پرماننٹ چینج لے کر آئے آپ ایک سال قرآن مجید پڑھتے ہیں بہت سی چیزیں سنتے ہیں مانتے ہیں ایمان لاتے ہیں جانتے ہیں کر نہیں پاتے اور اگر کرنے لگتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد پھر چھوٹ جاتی ایک چیز پکڑتے دوسری چھوٹ جاتی دوسری چیز پھر کچھ اور چھوٹ جاتا ہے تو اس پر استقامت جو ہے وہ اختیار کرنا ضروری ہے جیت سب میں جب کسی چیز کو عادت بنا لیتے ہیں تو پھر وہ سب کانشس میں آ جاتا ہے اور پھر ہم بغیر کسی ایفرٹ کے کرنے لگتے ہیں یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے ہیبٹ کا تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی آدات کو بدلنا ہے بری آدات کو ختم کرنا ہے اور اچھی آدت کو اپنانا ہے اگر یہ طریقہ ہمیں نہیں آئے گا تو ہم جتنا چاہیں پڑھ لیں جتنا چاہیں جان لیں جتنا چاہیں متاثر ہو جائیں لیکن ہماری عملی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی جب تک کہ کوئی چیز مستقل مزاجی کے ساتھ ہم کرنے نہ لگ جائیں گے اور اس پر جم نہ جائیں گے اور اسے اپنی زندگی کا ایک لاہ عمل بنا کے اسے امپلیمنٹ نہیں کر لیں گے کل ہم نے آفیت کے بارے میں پڑھا حقیقت یہ ہے کہ انسان کو کچھ کرنے کے لیے صحت کے ساتھ آفیت کی ضرورت ہے تو کرنے کا کام کیا اللہ سے آفیت مانگے اور بہترین الفاظ آفیت کے کیا ہیں جو آپ نے دعائیں یاد کر لی اب یاد تو ہو گئی لیکن عادت کیسے بنے گی کہ چھٹے ہی نہ مانگتے ہی چلے جائیں کب مانگنی چاہیے ہر روز صبح شام ٹھیک ہے اب بات کریں گے انشاءاللہ ہم آج کہ عادت بندی کیسے ٹھیک ہے سیو مچیلال شری ق بدالی کیا امیر توں او مسلم عادت ہوتی کیا ہیبٹ کیا ہوتی عادت ہمارے معمولات ہمارے اخلاق کردار جو جانے اور انجانے میں ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہماری شخصیت مختلف کام کرنے کے طریقے یعنی بیسیکلی ہمارا کیریکٹر ہے ہمارا اخلاق ہے ہم ہے ہماری شخصیت ہے پھر عادت ایک مضبوط طاقت ہوتی ہے جو ہمارے ذہن جسم اور جذبات کو کنٹرول کرتی ذہن کو بھی کنٹرول کرتی جسمانی حرکات کو اور ایموشنز کو جیسے اینگر ہے اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں کچھ لوگ اپنا اینگر کنٹرول کر لیتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو عادت نہیں انہوں نے اپنے آپ کو سکھایا ہی نہیں کہ انہوں نے کس طرح بہیو کرنا مختلف مواقع پر کچھ لوگ اپنی نیند کنٹرول کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ سوتے ہی چلے جاتے ہیں کچھ لوگ اپنی بھوک کنٹرول کر لیتے ہیں اپنے کھانے کی عادات کو کنٹرول کر لیتے اور کچھ لوگ جانوروں کی طرح کھائے چلے جاتے ہیں وہ کنٹرول نہیں کر پاتے تو فرق ہے نا تو اچھی عادات آپ کو اچھا انسان بننے میں اور اگر کہیں کہ اچھا مسلمان بننے میں مدد دیتی ہے تو یہ ہمیں پھر اختیار کرنی ہوگی آدات بنانی ہوگی ان کے لیے ایفٹ کرنی ہوگی کچھ چیزیں ایسی ہیں ہر ایک کے شخصیت اور مزاج میں جو گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہیں یا انہیریٹڈ ہوتی ہیں کچھ چیزیں ماحول کے اثرات سے لا لاشوری طور پر ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں شعوری طور پر محنت ایفٹ اور مسلسل کوشش اور شعوری کوشش کے ساتھ اپنی شخصیت کا حصہ بنانی ہوتی اور ایسا کرنا بالکل ممکن ہوتا ہے خصوصی طور پر وہ چیزیں جن کا ہمیں دین نے حکم دیا میں سنو پانچ وقت کی نماز جن لوگوں کو اس کی عادت ہوتی ہے ان کے لیے کیا ہوتا ہے کچھ مشکل ہی نہیں لیکن اگر عادت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑی مشکل ہے اسی طرح باقی تمام چیزیں تو ہمیں کن چیزوں کی عادت اور شوری عادت بنانی ہے نمبر ایک جو ہم پر فرض کی گئی فرض کے درجے میں جن سے ہمارا چھٹکارا ہی نہیں بحثیت ایک مسلمان کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ مجھے عادت ہی نہیں مجھے میرے ماں باپ نے عادت نہیں ڈالی مجھے کسی نے کہا ہی نہیں اب میں بڑی ہو چکی اب میں نہیں کر سکتی نہیں وہ تو فرض ہے تو کرنا ہی کرنا ہے اس کی تو پوچھ ہے اس کے بارے میں تو سوال ہے اس کے بارے میں تو حساب ہے تو فرائض کی عادت اس کے بعد جن چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا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 جو پوچھے جائیں گے हुँ. زندگی کہاں گزاری تو گویا ہم نے پوری اپنی جو اوور زندگی ہے اس کو اسکرین کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کہاں گزر رہی ہے اور صرف آج نہیں کل بھی پرسوں بھی نمبر دو جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا وہ سب چیز کو کور کر دیتا ہے اگلا سوال کیا ہے مال کہاں سے حاصل کیا مال کے بارے میں ہمارا ایٹی کیا ہے حلال حرام کے بارے میں ہم کتنے کانشس ہیں اور اس پر کتنی نظر ہے ہماری اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کا نہیں کھا رہے یا اپنے کام کے اوقات کو صحیح طور پر نہیں پورا کر رہے تو اس پر بھی توجہ کرنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں حدیث پڑھ لیتے ہیں ذکر کر لیتے ہیں دعائیں پڑھ لیتے ہیں اور بظاہر لوگوں سے بات چیت کر کے ان کو خوش کر لیتے ہیں تو بس ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں لیکن وہ کام چور ہوتے ہیں جو کام انہیں ملے جو ڈیوٹی ملے جو ذمہ داری ملے جو اسائنمنٹ ملے اس کو قتن پورا نہیں کرتے نہ انہیں اس کی طرف کوئی توجہ ہوتی نہ پرواہ ہوتی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی سستی ہو پروکاسٹینیشن ہو ٹال مٹول کی عادت ہو یا اس چیز کا اہمیت نہ دینا ہو یا یہ کہ بس صرف عادت ہے بس کام نہ کرنے کی لیکن بڑے خوش ہیں کہ ہم نے حجاب بھی کر لیا ہے ذکر کی بھی عادت ہو گئی دعائیں بھی یاد ہوگی صورتیں بھی یاد ہو گئی ہیں نماز بھی اچھی ہوگی مگر مال کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کہ ڈیوٹی ٹائم پر شروع کرتے ہیں یا اس میں ٹال مٹول کرتے ہیں یا اس میں دل ہی نہیں لگتا اور ادھر ادھر باتیں واتیں کر کے وقت گزارتے ہیں یا اینڈ ڈیوٹی ٹائم پر اپنے پرسنل کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا کرنا غلط ہے چونکہ ہم اپنے ایموشنس کو کنٹرول نہیں کر پاتے ان سے اتنے اوور ولڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں بس یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے کام وام سب چھوڑو پہلے اپنے ایموشنس کو سیٹسفائی کرو تو بگڑی ہوئی آتے ہیں غلط آتے ہیں ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو لیکن سیلف کنٹرول کی عادت ہی نہیں پڑی ہوئی پتہ ہی نہیں اپنے اس اندر کے جانور کو کیسے سیدھا رکھنا ہے لہٰذا کبھی کوئی چیز ہم پہ اثر انداز ہو جاتی کبھی کوئی اثر انداز ہو جاتی کبھی کسی کی تعریف ہو جاتی کبھی کسی کی تنقید ہو جاتی کبھی کوئی چیز ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتی کبھی کوئی کیونکہ کام کی عادت نہیں ہے کام چور ہیں ہم اور ہمیں خود بھی احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کام چور لوگ ہیں تو کام کی عادت ڈالنی ہی, کہتا ہے نا ہڈیوں میں کام نہیں پڑا کچھ لوگ ہوتے نا جن کو بچپن سے ماں کام پہ لگاتی جھاڑو دو برتن دو فلاں گھر کے کام خوب کرواتے ایسی لڑکیوں کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے ہو کر کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہی نہیں کیوں کیوں نہیں مشکل عادت ہے اتنا کیا ہے کہ وہ ہڈیوں میں بچ بس گیا اور کچھ لوگوں کو چھوٹا سا کام کہہ دو تو, تو ان کی جان پہ بن جاتی ہے اور وہ کرتے پھر کیا ہے کیا کرتے ہیں ایسے لوگ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر جان چھوڑا ہے کبھی کسی کو کیسے باتوں سے بہلائیں گے کسی کو کسی طرح کریں گے اور کام نہیں کریں گے جو ان کو کام ملے گا آدت ہی نہیں کیسے کریں کچھ لوگوں کو جب ریڈنگ کی ہیبٹ بچپن سے ہوتی ہے ان کو بڑی سے بڑی کتاب دے دیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں اس کو پڑھنا اس میں سے لکھنا نکالنا اور کچھ لوگ جن کو آدت ہی نہیں ہے پڑھنے کی ان کو اگر ایک سفا بھی پڑھنے کے دیں, تو وہ ادھر, ادھر کی باتیں کے ٹال مٹول کر دیں گے. گے نہیں تو اصل مسئلہ کیا ایک تو بچپن سے تربیت ایسی نہیں ہوئی آتے ڈالی نہیں گئی بالکل ابتدائی سال جو ہوتے ہیں نا بچے کے لاڈوں میں ضائع کر دیتے ہیں محنت کی عادت نہیں ڈالتے ان سے کام لیتے ہی نہیں کام کرواتے ہی نہیں تو ان کی وہ اسکل ڈیولپ ہی نہیں ہوتی اب ہم اسی غم میں نہ بیٹھے رہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے سے زیادتی کر دی اور ہمارے اندر ہی عادت نہیں ڈالی وہ نہیں اب وہ گزر گیا جو ہونا تھا ہو گیا اب فوکس کریں کس چیز پر اب مجھے کون سی آدتیں اپنے اوپر ہر صورت میں ڈالنی ہے اور اس میں ان کی خاص طور پر جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا اح? اچھا مال میری آمدنی کا ذریعہ کیا ہے کہاں سے آتا ہے اور صرف اتنا نہیں اسپینڈنگ کی آتے کیا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں انتہائی فضول خرچ آدت ہے ان کو شاپنگ کی بس ضرورت ہے یا نہیں انہوں نے بس خریداری کرنی ہے. خواہشات ان پہ غالب ہے ان کے بس یہی عادت ہے جب پیسہ آیا بس نکل پڑے کچھ نہ کچھ اٹ پٹانگ خرید لیا پھر اس سے ایک سینس آف نے کچھ کر لیا. کمپلسر بائرز جو ہوتے ہیں ہاں? تو خرچ پر بھی چیک ہے اس کا بھی سوال ہونے کہاں سپینڈ کیا واقعی ضرورت تھی اس کی اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری شادیوں پہ جتنا اسپینڈ ہوتا ہے اس کا آدھا بھی ہم اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرتے اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے بہت سے لوگ قرآن پڑھ بھی جاتے ہیں پڑھانے بھی لگتے ہیں لیکن جب ایسے مرحلے آتے ہیں وہ پھسل جاتے ہیں لملیٹ ہو جاتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں اور انہیں کوئی تمیز نہیں رہتی کہاف کیا ہے اور حقیقی خرچ کیا ہے کتنا کرنا اور کتنا نہیں کرنا کیوں کس چیز سے مجبور ہیں وہ ایک اندر خواہش ہے نا وہ سیدھی نہیں ہوئی کنٹرول ہی نہیں ہوئی وہ بہت ساری اور آتوں کے بیچ میں چھپی رہی لیکن جب ایک ایسا موقع ہے وہ سب کچھ کھل گیا اسی طرح موت کی رسمیں فوتگی لوگوں کے پریشرز ان کو ٹیکل کرنے کی عادت ہی نہیں پتہ ہی نہیں کنٹرول کرنا ہی نہیں آتا کہ کہاں کس جگہ بند باندھ ہے کہ بس نو no مور نتیجہ کیا ہوتا ہے جو ہی ایسا کوئی مرحلہ آتا ہے ہم کے ہاتھوں مجبور ہیں اس کے, ہاتھوں اس, کے ہاتھوں اس کے ہاتھوں سب سے بڑے اپنے نفس کے ہاتھوں اس کو سیدھا کیا ہی نہیں عادتیں ہی نہیں ہیں کنٹرول کرنے کی اور پریشر لینے کی نہیں ہے یہ بھی عادت ڈالنی پڑے گی کہ پریشر کیسے لینے ہیں جب کوئی آپ کو غلط کام پہ مجبور کر رہا ہو تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے کوئی مشکل آ ہے تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے بہت سے لوگوں کو اس کا طریقہ نہیں آتا نتیجہ کیا ہوتا ہے دین پر عمل نہیں کر سکتے میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا تو اس کو بھی سیکھنا ہمیں ہم. کہ کس موقع پر اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہوں تو مجھے کہاں ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے اور کس طریقے سے لینا ہے اور اپنے آس پاس اور ماحول کو کس طرح میں نے ایک حد کے اندر بھی رکھنا ہے اسی طرح بعض بچے اسپائلڈ ہوتے ہیں بچپن سے اتنے لاڈ پیار اس کا نقصان کیا ہے جب بڑے ہوتے ہیں تو حالت کیا ہوتی ہے اکیلے نہیں رہ سکتے کوئی کام خود سے نہیں کر سکتے اکیلے چلنا نہیں آتا کسی سے بات کرنا نہیں آتے کسی کو فیس کرنا نہیں آتا اب کیا اسی طرح زندگی گزرے گی ساری زندگی اور شاعر اور پیچھے ہی پیچھے کچھ نہیں کرنا دین کی خدمت کیسے ہوگی اللہ کی بات آگے بڑھ کے کیسے کسی کو بتائیں گے بات کرنے کے موقع پر حق کیسے بیان کر سکیں گے اگر اپنی اس عادت سے چھٹکارا نہ پایا حیا اپنی جگہ ہوتی لیکن یہ جو اور انڈر کانفیڈینس ہونا تو ہمیں یہ بھی جاننا ہے ہمارے اندر کون سی اچھی آتے ہیں اور کون سی بری آتے ہیں ان کا ایک ہمیں خود بہت ریئلسٹک کرنا ہے اپنی خوبیوں اور خامیوں کو ہم سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا اپنی ویکنیس اور اسٹرینت کو ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہم دوسروں سے بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ہم خود اپنے اوپر گواہ ہیں ہم خود جانتے کہ ہمارے اندر کیا ہے اور کیا نہیں اس کے بعد جسم کے بارے میں سوال کیا جائے گا اسے کس چیز میں پرانا کیا یعنی جسم کے مختلف آزاد جو ہیں وہ کس کام میں کمزور ہوئے مثلا نظر کمزور ہوئی تو کہاں ہوئی کیا ہم بتا سکتے ہم میں سے جتنے بھی لوگوں کی نظر کمزور ہے سمیت میرے بتا سکتے کہاں کمزور ہوئی کیا پڑھ پڑھ کے کیا کر, کر کے کس چیز میں لگا لگا کے اسی طرح باقی آزاد ہیں اگر وہ بگڑے اگر وہ کام نہیں کر رہے اور فنکشنل ہے تو وہ کہاں سے آتی کی ہم نے اپنے آپ پر کیا ایٹنگ ہیبٹ خراب ہے سلیپنگ ہیبٹ غلط ہے ایکسرسائز کی ہیبٹس ٹھیک نہیں کہاں غلطی ہے تو ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے تو اپنی عادت اور اپنی شخصیت اور اپنا وہ حساب جو کل ہونے والا اس کو آج دنیا میں کرنا ہوگا تب ان صلاتی و نسوخی کے بعد وہ مح مماتی لاہ رب المین ہوگا اچھا خاتمہ چاہتا ہے تو اچھی زندگی گزارنی ہوگی اچھی عادات ڈیولپ کرنی ہوگی کل ایک کسی نے بہت خوبصورت بات لکھ کے بھیجی اور میں نے رات اس پر عمل بھی کیا کہ میں ہر روز رات کو سونے سے پہلے کلمہ پڑھ کے سوتی ہوں کیونکہ نہیں پتا کہ صبح اٹھ سکوں گی یا نہیں یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کو حقیقی معنی میں اس بات پر یقین ہو کہ صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو اور شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو ہم میں سے کتنا لوگ یہ عمل کرتے ہیں کچھ بھی نہیں بس وہ ایک روٹین میں جو دعائیں پڑھنی پڑی کم اس کا میں تو آج تک نہیں کر رہی تھی ہے کہ شعوری طور پر لا الہ الا اللہ پڑھ کے سوچوں کہ موت کے منہ میں نیند بھی تو موت کی بہن ہوتی ہے نا کہ موت کے منہ میں ہی ایک طرف سے جا رہی ہوں جو قران مجید میں آپ نے پڑھا ہے نا, کہ انسان کب اٹھتا ہے اللہ روح بھیجتا تو اٹھتا ہے نا نہیں تو ایک روح تو جا رہی ہوتی ہے لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں شوری طور پر اس چیز پر تو ہمیں اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی آداد کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کیونکہ جو آج ہے نا ہم یہی کل ہوں گے تو کیا انہیں آدتوں کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے یہ وہاں جا کے آٹومیٹیکلی خود بخود ہی چینج ہو جائیں گی ان کو یہاں تبدیل کرنا پڑے گا اس کے لیے یہاں محنت کرنی ہوگی یہاں کوشش کرنی ہوگی تو اپنا اپنا فیصلہ کریں کہ کیا واقعی ہم چاہتے ہیں آتے چینج کرنا کیا آپ اپنی کچھ عادتوں سے تنگ ہیں تنگ ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہر چیز میری ٹھیک ہے بس کوئی گنجائش نہیں اسلح کی مت بتاؤ مجھے چلیے اپنے اپنے پاس چھپا کے وہ جیسے بچپن میں نا مجھے یاد ہے جو پیپر کو چھپا کے یوں لکھتے تھے نا ایسے کر کے چھپا کے لکھے میں اپنی کس آدت سے تنگوں کیونکہ اس پر وک کرنا ہوگا نا آپ کو اور پھر اس کو مائنڈ میں رکھ کے پھر اگلے میں جو بولوں گی وہ سننا کس عادت سے تنگ ہوں؟ اپنی کون سی عادت یا عادتیں یہ بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی کہ جو آپ واقعی چاہتے ہیں دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے نکل جائے وہ اس سے چھٹکارہ ہو جائے تو باقی خیر کے دروازے اور راستے میرے لیے کھل جائیں اور پھر واپس پلٹ پلٹ کے اس میں جا گرتے ہیں پھر اسی میں جا گرتے ہیں پھر اسی میں جا گرتے ہیں کیونکہ نائنٹی 90% ہماری سوچیں ہماری فیلنگس ہمارے ہماری غیر شعوری عادات کا نتیجہ ہوتی ہیں جو ماحول کے اثر سے ادھر ادھر سے خود ہی بن چکی ہوتی ہیں اور میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بن چکی اچانک ہمیں انکشاف ہوتا اچھا میری بھی یہ عادت بھی ہے خود نہیں ہم نے بنائی ہوتی یعنی دو طرح کی ہی ہوتی ہیں آدیں ایک ہم خود بناتے ہیں اور ایک لوگ بنا دیتے ہیں ہماری آتے یعنی ماحول ہمیں بنا دیتا ہے اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے بازو کا جو ایکشن کرتے ہیں نا ہاتھ اٹھانے کا رکھنے کا وہ بہت ریزامبل کر رہے ہوتے پیرنٹس کے اس سے وہ کہاں سے لے لیا انہوں نے ایون کرنے کا انداز ایون سر ہلانے کا ناٹ کرنے کا سب کچھ کہاں سے لے چکے ہوتے ایون دیکھنے کا شباہت آنے لگتی ہے نا وہ رنگ چڑا ہوا ہے وہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے ماحول کی اچھے یا برے جس ماحول میں بھی ہم رہتے ہیں اور ہم بازوقت کسی کو اجازت بھی نہیں دیتے کہ کوئی ہمیں بتائے کہ ہمیں غلط عادت پڑ چکی ہے کیونکہ فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں تو پہلے تو آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ بھی چھوڑنی ہے آدت کر لیا آپ نے لکھ لیا لکھ لیا چلیے ٹھیک ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں وہ ہماری بہت سی سوچوں کو جذبات کو اور ہمارے بہت سے کاموں کو ڈائریکٹ کر رہی ہوتی ہیں یعنی ہم سوچ کے جاتے ہیں کہ ایک کام کریں گے آگے جاتے ہیں تو وہ محرک آ جاتا ہے یا اسٹیمولس آ جاتا ہے اور ہم وہ جو سوچ کے جا رہے تھے وہ چھوڑ کے رستے میں ہی اور پھر وہ کرنے لگتے ہیں جو ہماری عادت ہوتی ہے مثلاً بتائے گا کیسے کیسے عادت ہم پہ غالب آتی ہے ہماری نیت پر بھی غالب آ جاتی ہے عادت ہماری نیت پر بھی غالب آ جاتی عادت مثلاً یہاں سے آپ آج سوچ کے جاتے ہیں کہ گھر جاتے ہی میں نے سب سے پہلے کپڑے چینج کرنے ہیں یعنی کہ یونیفارم چینج کرنا ہے جو ہمیں بچپن میں یہی سکھایا گیا تھا کہ انٹر ہوتے ہی بیگ جگہ پر رکھ کے پہلا کام یونیفارم چینج گھر میں یونیفارم نہیں اور وہ اتنی عادت پڑی کہ ابھی اندر جاتے ہی انکانشلی پہلے یعنی چینج کرتے ہیں لگتا ہے کہ سب کچھ مشکل ہو. عادت پڑ گئی ہے نا اچھی ہے بری عادت پڑ گئی ٹھیک ہے اب مثلا آپ کو اس کی عادت نہیں ہے آپ شام تک یونیفارم میں گھومتے ہیں گھر جا کے پھر وہ گندہ ہو جاتا، پھر اگلے دن وہ پین آتے ہیں اب تو سورج بھی نہیں کیسے سوکھے گا وہی کر لے پھر اگلے دن اسمیل ہی آ جاتے ہیں صاف نہیں ہوتے کپڑوں پہ داغ شاغ لگے ہوتے ہوا کیا مثلا آپ انٹر ہوئے تو آپ کو کھانے کی خوشبو آئی یہ کھانے کی خوشبو کیا تھی؟ سٹیمولس تھا اس نے آپ کو بلوا دیا کیا آپ کا ہو ارادہ یا نیت یا خیال کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں ہمیں اچھا غصہ آ جاتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے عہد کیا تھا کہ آئندہ ایسے بولنا نہیں ہے چیخنا نہیں ہے بچوں کے ساتھ لیکن ان کو اس حال اس میں دیکھتے ہی بھول گئے ہم سب کچھ ہوتا ہے ایسے ہم سب کے ساتھ تو یہ جو ہماری عادتیں یا جو ہماری شخصیت بن چکی ہے نا یا نیچر ایک طرح سے چاہے صحیح اس پہ یا غلط پہ وہ ہمیں ڈائریکٹ کر رہی ہوتی ہیں اب یہ کرو اب یہ کرو مسئلہ اگر کسی کو ہر وقت بدگمان ہونے کی عادت ہے نا یا من بھی سوچ نیگیٹو تھنکنگ کہہ لیں تو وہ کوئی اچھا بھی کام کر رہا ہوگا نا تو پہلے ٹیڑی نظر سے دیکھے گا کہ یہ لگتا ہے اس کا کوئی مطلب ہے کوئی خرابی ہے اس میں اس کو کر کر کے ٹھیک کرنا پڑتا ہے کہ نہیں لوگ اچھے ہیں کیوں تم انہیں ہر وقت برائی سمجھو گی ہمارا لینس ہوتا ہے نا وہ ایک اس لینس کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے بادوں کی نظر کمزور بھی ہوتی ہے تو سستی کے ہمارے انک بھی تبدیل کرتے ہولیاں خراب کر لیں گے مگر وہ نہیں تبدیل کرتے تو باضوقت وہ ہمارے جو لینزز ہیں نا وہ ہمارے منہ پہ تیوریاں لے آتے ہیں ہمارے شخصیت کو برا کر رہے ہوتے ہیں مگر پھر بھی ہم ان کو تبدیل نہیں کرتے ہم اپنی تھنکنگ ہیبٹ ہم اپنی دیکھنے کی عادت کو بالکل تبدیل نہیں کرتے تو ان تبدیلیوں کے لیے پکے ارادے کی ضرورت ہے اور ہیبٹ بریکنگ اور پھر ہیبٹ فارمیشن کی ضرورت ہے کچھ عادتوں کو توڑنا ہوگا توڑنا بڑا مشکل کام ہے اور پھر اس کے بعد کچھ ہاتھوں کو ڈالنا ہوگا کسی نے کہا تھا کہ آدات جو ہیں وہ بہترین تابے اور بدترین نگران ہے یعنی کہ انسان کو فائدہ بھی دیتی ہیں اور انسان کے لیے مشکل بھی کرتی ہیں. اور پھر یہ کہ دن میں ہم بہت ساری باتیں سوچتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن کس سے مجبور ہو جاتے ہیں آدتوں سے کہتے نا فلاں عادت سے مجبور ہے اس نے تو کرنا ہی ہے واقعی وہ آدتیں ہمیں مجبور کر دیتی ہیں اور ہم اس کے آگے پڑ جاتے ہیں مجبور ہو جاتے ہیں تو اس مجبوری کو ختم کرنا ہے نہیں یعنی ہم کسی چیز سے مجبور نہیں ہیں اس سے کہ آتے ہمیں کنٹرول کر لیں ہمیں کیا کرنا ہے آدتوں کو کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز سوچ ہوتی انسان جب سوچتا ہے تو وہ سوچ ایکشن بنتی اگر سوچیں گے نہیں تو عمل کی طرف بھی نہیں آئیں گے تو اس لیے پہلے چیز کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کون سی عادت ہم نے چھوڑنی ہے, کون سی اختیار کرنی ہے. تب آپ اگلا قدم اٹھائیں گے اور پھر اگر وہ عمل کریں گے اور مسلسل کریں گے تو عادت بن جائے گی وہ ٹھیک ہے اور اچھی عادتوں کا مجموعہ ہی اچھا اخلاق ہوتا ہے رائٹ right? اچھی عادتوں کا مجموعہ اچھا اخلاق ہوتا ہے. اچھا اخلاق یہ نہیں ہوتا کہ ٹیمپرریلی تھوڑی دیر کے لیے کہیں ایک آرٹیفیشل خال چڑھا کے اسمائل بھی لے آئے ذرا سے اچھے بھی بن گئے اور جس وقت وہاں سے ہٹے تو سارا خال اتار کے ایک طرف رکھ دیا پھر اصلی نکل آئی تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے اخلاق کا درجہ ملے گا یہ جو خال چڑھایا تھا ہم نے پھر اتار دیا ہم باہر پبلک میں ہوتے ہیں خال چڑھا لیتے ہیں. گھر آتے ہیں جیسے حجاب اتارتے تو خول بھی اتار دیتے اور پھر ہم اصلی بن جاتے ہیں ایسے تو نہیں کام چلے گا نا ہم نے کیا بننا ہے اندر باہر ایک ہی رہنا ہے کچھ بھی ہو ہم نے وہی وہ رہنا ہے کال نہیں چڑھانا کیونکہ اس خول چڑھانے میں بھی ایک مصیبت ہے یعنی ایک ایفرٹ ہے بلا وجہ کی اور ایک منافقت ہے دو رنگی ہے تو اگر یہ اندر صحیح چیز راسخ ہو گئی نا تو پھر وہ ہماری بہترین نگران بن جائے گی ہماری آتے اور ہمیں وہ اس طرف جانے نہیں دیں گی ٹھیک ہے اور جب ہمارا اخلاق واقعی اچھا ہو جائے گا تو ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی اور جب زندگی اچھی ہو جائے گی تو ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی تمہاری آخرت کی بہتری کا انحصار کس پر ہے ہماری اچھی زندگی پر اچھی زندگی کا انحصار کس پر ہے اچھے اخلاق پر اور اچھا اخلاق کہاں سے بنے گا اچھی آدات سے اور اچھی آدات مسلسل عمل سے اور مسلسل عمل شروع کہاں سے ہوگا سوچ سے اب اس کا ایک آپ گول دائرہ بنا لے سرکل بنا لے چارٹ بنا لے کچھ بنا لے لیکن یہ, کہ یہ کیے بغیر آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے رائٹ right? <اشت> ہے اکثر شادیاں جو محبت کی بھی ہوتی کیوں؟ ناکام ہوتی ہیں وہ آپ اپنا آپ نہیں ہوتے وہ آپ نے خول چڑھایا ہوتا ہے اور پھر شادی کے بعد آپ ریل سیلف ہو جاتے ہیں تو وہ اتنا بڑا کنٹراسٹ دوسرے کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے تعلقات نبھائی نہیں جا سکتے نہیں ہر ایج میں عادت بدلی جا سکتی یہ یقین رکھیں وہ ایک حدیث سنی ہوگی آپ نے پڑھی ہوگی کو یہ کہے کہ پہاڑ ٹل جائے تو وہ مان لو مگر کوئی کہے عادت بدل گئی تو یہ نہ مانو اس کی تحقیق ہے یہ ضعیف حدیث ہے تو اس لیے تسلی رکھیے کہ ٹھیک ہے پہاڑ ٹلنے جیسی مشکل ضرور ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں کہ پہاڑ نہ ٹلے بالکل اب آپ نے ایک دن ڈسیجن لیا کہ میں نے روز کلمہ لمحہ پڑھنا اگر آپ نے کوئی ایک ٹائم مقرر نہیں کیا یا آپ نے اس کو کانشیسلی دہرایا نہیں کئی دن تک اس کو تو ہوگا کیا وہ جو کل ہم نے بات سنی اس کا اثر کم ہو جائے گا وہ سب بھول جائے گا وہ پھر جو ہم نے ایک دو دن کام کیا اس دن کے بعد چھٹ جائے گا تو اب کیا کرنا ہے ہمیں کہ واقعی اگر ہمیں اس کی امپورٹینس کا یقین ہو گیا کہ کرنا ہی کرنا ہے تو پھر ہمیں اب یا تو کہیں لکھ کے لگانا ہوگا یا کوئی اسٹیمولس رکھنا ہوگا تاکہ پھر ہم اس کو بھولے نہیں گڈ سے سے بالکل ہنی ہماری بری آتے ہیں. کتنی بھی پکی ہوں لیکن ان کو توڑنے کے لیے انشاءاللہ اللہ اللہ کی مدد سے وہ سب آسان ہو جائے گا رائٹ right? اب یہ ہے کہ آداد جو نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں یہ دو حصوں میں آپ ان کو بانٹ سکتے ہیں کچھ وہ ہوتی ہیں جو ہماری خواہشات کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہوتی ہیں یعنی جو ہماری خواہشات سے متعلق ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے آئندہ کے اندیشوں سے متعلق اور فکر افکار سے متعلق یعنی آپ یوں کہیں کہ فیوچر سے متعلق ہو سکتی ہیں اب مثال کے طور پر ہماری خواہشات میں سے ایک بہت بڑی خواہش ہے لمبی عمر یا و الفتے اچھا جب کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے تو اس کے لیے کون سی آدات محنت کرتے پرہیز جب ڈاکٹر دیتے ہیں نا کہ شوگر آپ کو نہیں کھانی یا پلاں فوڈ نہیں کھانی ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے تو پھر وہ کیا کرتے کتنی بھی بڑی خواہش ہو لیکن اس کو چھوڑ دیتے آپ نے دیکھا گا جو لوگ ہیلتھ کانشس ہوتے ہیں یا جن کو یہ ہوتا ہے کہ ہم مر نہ جائیں سب کو ہی ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے اوپر یہ چیز بہت زیادہ ہوتی تو ان کی پوری زندگی کس کے گرد ریوالو کر رہی ہوتی ہر چیز ان کی صحت ہوتی اور پورا لائف اسٹائل چینج کر دیتے اب کسی کو پتا چلے کہ اس کو ہارٹ کی پرابلم ہوگی تو ڈاکٹرس کیا کہتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہوگا لائف اسٹائل چینج کرنا ہوگا وہ کرتے, وہ کرتے? نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں مثلاً اگر آپ کو کوئی چیز بہت ہی پسند ہے تو آپ سوچتے ہیں میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی مر جاؤں گی اس کے بغیر لیکن اگر ڈاکٹر کہ دے کہ نہیں یہ آپ کو نہیں کھانا تو پھر آپ کیا کرتے نہیں کھاتے زندگی زیادہ عزیز ہے کس سے اس چیز سے تازہ ابھی یہی بات مجھے لائف اسٹائل سے یاد ہے کہ ہسبینڈ سے جو ہے نا اکثر میری ہوتی تھی کہ آپ کے لیے اچھا ہوگا آپ مسجد جا کے پڑھیں نا نماز تو وہ کہتے ہیں ہاں آج کر لوں گا کل کر لوں گا ایسے پرسوں سے یہ ہو رہا تھا کہ وہ بی پی اپنا چیک کرے تھے تو وہ ہائے تھا تو ان کی مدر بھی ڈاکٹر ہیں تو کہنے لگی کہ تم جو ہے نا ذرا واک زیادہ کیا کرو تو اس پہ انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ وہ مسجد واک کر کے جا لیکن وہ ٹریگر جو ہے وہ چیز بنی واز ویری اپسٹ بالکل یعنی کچھ چیزوں کو ہم ٹالتے رہتے ٹالتے رہتے ٹالتے رہتے جب پتا چلتا ہے زندگی لینے والی ہے تو پھر ہم ہوش میں آ جاتے اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کے لیے مال ایک بہت بڑا ٹریگر بن جاتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے لیکن دوسری طرف ان کو سونے کی بھی آدت ہوتی تو کیا چیز کس پہ غالب آتی ہے ایک طرح مال کی محبت ہے دوسری طرف نیند کی محبت ہے کون سی محبت کس محبت پر غالب آئے گی اب ان کو ہیبٹ پڑ چکی ہے زیادہ سونے کی تو اب وہ کریں گے کیا عادت بدلیں گے نا عادت توڑیں گے نا نیند کم کریں گے نا جب ان کو یہ احساس ہو گیا یقین آ گیا کہ زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے نیند کم کرنی پڑے گی اسی طرح جس شخص کو یقین یا ایمان ہو گیا کہ مجھے جنت حاصل کرنے کے لیے بھی نیند کم کرنی ہے اور وقت پر نمازیں پڑھنی ہے صبح وقت پر اٹھنا ہے تو پھر وہ اپنی عادت تبدیل کرے گا یا نہیں کرے گا دارے کرے, دارے کرے گا نا تو یہ جو ہماری خواہشات ہمارے بلیفس ہمارے گولز یا جو ہمارے مقاصد ہوتے ہیں وہ عادات کو تبدیل کرنے میں مدد دیتے ہیں اسی طرح کچھ اندیشے اندیشوں میں مثلا کس چیز کا خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے موت کا تو موت کا خوف ہمیں کس چیز سے بچاتا ہے ہم انکانشلی بجلی کو جا کے ہاتھ نہیں لگائیں گے جانتے اور انجانے ہر حال میں اس سے بچیں گے بچے کو جب ایک جگہ کسی جگہ سے کرنٹ لگ جاتا ہے یہ کچھ تو دوبارہ پھر کیا کرتا ہے پیچھے ہٹنا لگتا ہے جب وہ اس کے قریب جاتا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اندیشے جو ہوتے ہیں وہ بھی عادات کو توڑنے یا بنانے دونوں میں مددگار ہوتے ہیں تو ایک طرف خواہشات امیدیں اور دوسری طرف اندیشے ان دو چیزوں کے گرد عادات جو ہیں ریوالو کرتی ہیں یا بنتی ہیں یا ختم ہوتی ہیں اب آپ دیکھیے کہ ایک تحقیق کے مطابق کسی عادت کی بنیاد ختم کرنے کے لیے اکیس دن کا وقت درکار ہے تھری ویکس لگتے ہیں یعنی کسی بری عادت کو مسئلہ ختم کرنا ہے آپ نے اور اچھی عادت اپنانے کے لیے تیس دن درکار ہیں تھرٹی ڈیز اب اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے رمضان تھرٹی ڈیز یعنی ایک مہینے کا ہوتا ہے تو وہ پوری ہمارے سال بھر میں کھانے پینے کی عادات سونے کی عادات کو ریگولیٹ کر دیتا ہے right? تو اب ہمیں کرنے کے دو کام ہیں کیا ایک ہے بری آدتوں کو ختم کرنا اور دوسرا ہے اچھی عادتوں کو اختیار کرنا مثلا آج سے آپ نے آفیت کی دعا مانگنی ہے نا تو ہر روز کیلنڈر پہ مارک کر کے 30 ڈیز صبح شام آفیت کی دعا پڑے اس کے بعد کیا ہو جائے گا عادت بن جائے گی آپ کو پھر ایفرٹ نہیں لگانی پڑے گی آپ کو کہ چیک مارک نہیں لگانا پڑے گا کہ او اچھا میں نے پڑھی کہ نہیں پڑی لیکن کچھ دن تک آپ کو یہ کرنا پڑے گا تو تین اہم باتیں جو کل میں نے شروع کی تھی ان میں سے پہلی چیز تھی ایک ہے جو محرک ہوتا ہے یہ ٹریگر ہوتا ہے دوسرا ہے پھر اس کی روٹین یا اس میں تسلسل اور تیسرا پھر یہ ہے کہ کچھ ریوارڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری آتے بنانے میں ہمارے لیے مددگار ہوتے ہیں ٹھیک ہے سات ایسی چیزیں لکھ لیجئے جو آپ کو ایک habit کے make یا break کرنے میں مددگار ہوں ہوگی سیون اسٹیپس ٹو break اور make the habit کرنا کیا ہے آپ نے لاحے عمل کیا ہے سب سے پہلے تو اپنی آدات کو پہچاننا اس کے لیے میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے کہ اپنی ان عادتوں کے بارے میں لکھیں جن سے آپ سخت تنگ ہیں خود ہی یا دوسرے تنگ ہیں ان کی وجہ سے اور پھر وہ اخلاق یا عادات یا ٹارگٹس لکھ لیں کہ جن کو آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو سیلف اویئرنیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے اپنے آپ کو پہچانے کہ میں ایمان عبادات اخلاق اور کردار کے کس درجے پر ہوں اور جتنا اچھا آپ کا انالیس ہوگا جتنا ریئلسٹک ہوگا جتنا حقیقت پسندی پر مبنی ہوگا اتنا ہی زیادہ پھر آپ اپنی بہتر طور پر اصلاح کر سکیں گے اس کے لیے آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا محاسبہ کیسے کریں گے یہ اینالائز کرنا ہوگا کہ میری ایک بری عادت کس چیز کو نقصان دے رہی ہے؟ اس کا نتیجہ کہاں جا کے پڑ رہا ہے یعنی میں کیا حاصل کر رہی ہوں اس کے بدلے مثلا اگر آپ کو سونے کی عادت ہے ایکسٹرا سونے کی عادت ضرور سے زائد سونے کی عادت تو اب محاسبہ کیسے کریں گے پہچان لیا نا اور پہچاننے کے لیے کیا کرنا ہوگا پھر آپ کو انالائز بھی ساتھ کرنا ہوگا کہ مثلا زیادہ سونے سے کیا نقصان ہوا کوئی آپ کو کچھ بھی نہ کہنا آپ کی اماں کچھ کہتی ہیں نہ کوئی ٹیچر کوئی بھی آپ کو پوچھنے والا نہیں آپ اپنے اون پر ہیں تو اب آپ کو خود اپنے لیے کرنا ہوگا کہ اب میں اتنا جو سوئیوں نماز فجر بنے قزا کر دی اس کا نقصان کیا ہوا یا میں لیٹ اٹھی ہوں تو اس کا نتیجہ کیا ہوا میرے اذکار متاثر ہوئے میری ایکسرسائز متاثر ہوئی فلاں اور فلاں چیز اس میں نقصان ہوا تو پھر آپ پیچھے جا کے دیکھیں گے کہ میں کیوں لیٹ سوئی تھی کیوں دیر تک سوتی رہی کیوں زائد سوئی اس کی ریزن کیا ہے تو یہ سارا آپ کو انال کرنا ہوگا یعنی اپنی ہیبٹ کو اس اعتبار سے دیکھنا ہوگا کہ ان کے اثرات کہاں تک جا رہے ہیں آپ کی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو آپ کی ازواجی زندگی پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے کچھ عادتیں آپ کی دیگر ریلیشن شپس پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں بس آپ کو چیخنے چلانے کی عادت ہے یا کوئی اور بدتمیزی کرنے کی عادت ہے تو اس سے آپ کی ریلیشن شپ متاثر ہو رہے کچھ عادتیں انسان کی جابس کے لیے رسک ہوتی ہیں ان کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا کسی جاب پر کوئی انہیں رکھنا پسند نہیں کرتا ہاں وہ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہو کیونکہ ان کے کچھ عادتیں مثلاََ عہد کی پابندی نہ کرنا یا مثلاً جھوٹ بولنا یا مسئلہ امانت کا پاس نہ رکھنا یا کوئی کمٹمنٹ نہ کرنا کسی چیز تو یہ تمام چیزیں کیا کرتی ہیں مالی معاملات پر اثر انداز ہو جاتی ہے بازو کاس پاس کے لوگوں سے پوچھیں کچھ چیزیں تو خود ڈھونڈ لیں کچھ اپنے دوستوں سے پوچھیں اچھا میری بری آدیں بتائیں جب میں یونیورسٹی میں تھی میں نے دو بڑے پلس کے پیجز بھرے تھے اپنی بری آتے خود ڈھونڈ کے لکھنے کے اور آس کے لوگوں سے پوچھ کے لکھنے کے کیونکہ ہم جت ہی نہیں کرتے کسی سے پوچھے بھی ہماری کون سی عادت بری ہے اتنی بڑی لسٹ بنی بلیو می آپ کو بھی اگر اپنے ساتھ پیار ہے تو یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے آس پاس کے قریبی ساتھیوں سے پوچھے اور ان کو اجازت دے دیں کہ سچ بول لیں کیونکہ ہم ان کو سچ بولنے کی اجازت نہیں دیتے نا گھر <تصفح> والے سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ اپنے گھر والوں سے پوچھے کیونکہ وہ سچ بولیں گے ان کو آپ کا ڈر نہیں دوستوں کو پھر ڈر ہوتا ہے کہ دوستی چلی جائے گی اگر سچ بولا تو ٹھیک ہے نا گھر والے سے, سے پوچھے وہ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں بہنوں سے پوچھیں چھوٹوں سے پوچھیں بڑوں سے پوچھیں شوہر سے پوچھیں بچوں سے پوچھیں ماں باپ سے پوچھیں بہن بھائیوں سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ٹھیک نہ بھی ہوں لیکن بہت سی ٹھیک بھی ہوں گی پھر آپ کچھ رول ماڈلس کو اپنے سامنے رکھ کے دیکھیں کہ ان کے اندر کیا خوبیاں جو میرے اندر نہیں ہیں ٹھیک ہے جس کو بھی رول ماڈل اپنا بنا مسل اپنے فادر کو مسلاً اپنے ٹیچر کو کسی کو اور سب سے بڑے رول ماڈل تو ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں اپنے بیٹے کو صبح غیبت کے بارے میں پڑھا رہی تھی آج اور پھر تانا دینا وہی کل مزت المزت پہ بات کر رہی تھی اس سے تو کہ اگر کسی کو جوک میں کہہ دیں تو میں نے کہا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ سے ہم جوک میں کسی کو ایسی باتیں سنائیں گے تو وہاں سے دیکھو کہ جو آپ نے نہیں کیا وہ ہمارے لیے کسی بھی صورت اچھا نہیں ہم جسٹیفائی نہ کریں کیونکہ بازتے ہیں بس, بس میں تو تو ہی کر رہا تھا تو تم نے مائنڈ کیوں کیا اور اس کرتے کرتے اچھا بل کر جاتے ہیں دوسرے کو یہ بھی کچھ لوگوں کی بری عادت ہوتی ہے نا ہنسی مزاق میں دوسروں کو زلیل کرنا اور اس کو ہم کہتے ہیں تو ہنسی مزاق دل خوش کر رہے حالانکہ وہ دل توڑ رہے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں چلتا تو پھر اصل رول ماڈل کیا ہے ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی بھی اپنی عادت کو جسٹیفائی کرنے لگے تو فوراً سوچے کیا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وہ ہوتے تو یہ کرتے نہیں کرتے مجھے بھی نہیں کرنا کیونکہ میرے لیے بہترین نمونہ وہ ہیں مجھے اپنے اندر سے ہیبٹ ہی نکالنی یا آدت نکالنی پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھی کتابیں اچھی چیزیں آپ کے لیے آئینہ بن جائیں گی مثلاً قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے کیا بن جاتا ہے آئینہ بن جاتا ہے اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو پرکھتے رہتے ہیں یعنی قرآن و سنت کا مطالعہ جو ہے اور اس کام کے لیے ریٹن ایکسرسائز کیجیے زبانی کلامی باتوں سے نہیں بات بنے گی کوئی اپنی ڈائری بنائیے اور اس پر لکھیے اپنے ساتھ خود ریزولوشن بنائی یہ چیزیں جو وہ مجھے اپنے سے دور کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ ریزولوشن بنا لیں تو اب آپ کے جو ٹارگٹس ہوں وہ بہت مضبوط ہوں کہ یہ کر کے چھوڑنا ہر قیمت میں کرنا مجھے بس جھوٹ بولنے کی عادت اور مزاق میں جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی آپ کو کہیں سے اور آپ کو یک احساس ہوا وہ دعا ہے کسی نے دلایا کوئی بھی جو آپ نے میتھڈ ڈیوائس کیے اپنی کو جانچنے کے یا اپنی شخصیت کو پرکھنے کے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ پھر اپنے ساتھ عہد کرے یہ ہٹانی ہے عادت مجھے مجھے دیر تک سونے کی عادت چھوڑنی ہے فجر میں برکت ہے مجھے فجر کے وقت جاگنا ہے مثلا مجھے پیپسی چھوڑنا ہے مجھے فلا فوڈ چھوڑنا ہے ڈاکٹر یا حکیم نے بتایا یہ آپ کے لیے نقصان دے تو مجھے اب اس کو چھوڑنا ہے جنک فوڈ چھوڑنا ہے مثلا اس کے برعکس سبزیاں کھانا ہے پانی پینا ہے فجر کے وقت جاگنا ہے اور اسی طرح اگر ریڈنگ کی عادت نہیں مثلا تو ریڈنگ کی عادت ڈالنی ہے آپ کی زندگی میں آپ کو کیا درکار ہے وقت پر نہیں پہنچی تو وقت پہ پہنچنا ہے مثلا کوئی بھی چیز جس سے آپ تنگ ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ غلط کر رہے ہیں تو اس کو انڈو کرنے کے لیے اپنی سعادت کو توڑنا اور اس کی جگہ یہ عادت لانا ہے بہت ساری چیزیں کٹھی نہ کر لیجیے کیونکہ شاید ایک بھی نہ کر سکے پھر اس میں پھر پرائٹائز کر لیں کہ سب سے اوپر کون سی اور ہو سکتا ہے وہ کی پوائنٹ اور وہ کر لیں تو سارا کچھ نیچے ٹھیک ہو جائے یہ بھی بازوقت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی ایک یا دو چیزیں کر لیں مثلا آپ کو بے وجہ لوگوں سے ہوتی تو میں نے اپنی اس پہ کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے کیسے کرنا ہے اس کے طریقے پر آگے آئیں گے لیکن جو چیز آپ کے سب چیزوں میں خلل ڈال دیتی ہے آپ کے بڑے بڑے مقاصد پہ پانی پہر دیتی ہے آپ کی ساری انرجی کو ختم کر دیتی ہے آپ کی ساری ذہانت کو ضائع کر دیتی ہے وہ کون سی چیز ہے اس کو تو ہٹا کے ہی دم لینا ہے تاکہ میں اس زندگی کو اللہ کی نظر کر کبھی میں سوچتی ہوں ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ممباتی اللہ رب العالمین اور جس قسم کی بےکار فضول زندگی ہم گزار رہے ہیں کیا اللہ کو چاہیے یہ ہوں کیا ایسی زندگی اللہ کو پسند ہے جو ہم کہتے ہیں میری زندگی اللہ کے لیے ذرا اس اسٹیٹمنٹ پہ غور کریں یہ دے رہی ہوں اللہ کو ایسی نماز ایسی عادتیں ایسا اخلاق ایسا دین کا کام جو بھی میں کر تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے, ہے؟ تو گول سیٹنگ کیجیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و